Five, nine, seven five چاڑ رو ایدر بچاڑ رو ایدر بچاڑ رو ایدر بچاڑ رو رو ایدر بچاڑ على عباده الذین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزقنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة بلسان يفقه قولي أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم فإن مع العسر نمال یسرا یہ زندگی اس کا معاملہ بہت ہی عجب ہے زندگی کے پھول کانٹوں سے گھیرے ہوئے اگر زندگی میں تونگری ہے تو فقر و افزاس بھی ہے اگر قوت و صحت ہے تو بیماری اور بہت دکھ بھی ہے اگر خوشیاں ہیں تو اس زندگی میں غموں کی بھی کچھ کمی نہیں اگر جوانیاں ہیں تو بڑھاپا وہ بھی موجود زندگی کے پھول کانٹوں سے خالی نہیں یہ ہمیشہ سے ہے اور جب تک یہ کائنات ہے اس میں یہی بات اس کا ہونا ہے اللہ کی جنت اس کی خوشیاں غموں سے خالی اس کی قوت و صحت بیماریوں سے گبر اس کی تنگوری فکر و افلاس سے مرزا اس کی جوانیاں دوڑاپوں کے بغیر زندگی کے کانٹے تھے ہیں اور رہیں گے لیکن زندگی کے کانٹوں کی وجہ سے ہم انسان اپنی راحل بھی جہالت اس کی بنا پر جس پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتے ہیں کتنی ہی دفعہ لاحق ہونے والی پریشانی اس کا درد اس کا نقصان آنے والی مصیبت سے زیادہ ہوتا کہیں شوگر شوٹ اپ کر رہی ہے کہیں بلڈ پریشر ہے کہیں دل کی امراغ ہیں کہیں آساپ برباد ہو رہے ہیں اور اسی کو آج کی تعبیر میں टेंशन کا نام دیا جاتا ہے. کون اس سے خالی ہے اللہ بہتر جاننا کتاب و سنت میں سمجھنے کی یقین کرنے کی اور کرنے اور چھوڑنے کی ایسی باتیں موجود ہیں اگر وہ باتیں کہنے والا نالائک اور سننے والے اپنے یقین میں لے آئے اور ان باتوں کے کرنے والے بن جائیں جن کا تقاضا کتاب و سنت میں کیا گیا ہے ان باتوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں جن سے روکا گیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹینشن سے نجات مل جائے آج کی اس آجزانہ نشس میں اللہ کی توفیق سے آپ بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں کے لیے چار باتیں چن کے رایا ہوں دو باتوں کا تعلق اعتقاد یقین سے ہے اور دو باتوں کا تعلق ابھی زندگی سے ہے اللہ کرے میں ناکاہ را ٹھیک انداز میں ان باتوں کو آپ تک پہنچا پاؤں اور پھر اللہ مالک ان باتوں کا فیض مجھ نازائق اور سننے والے حضرات و خواتین کو عطا فرما جو دو باتیں جن کا تعلق یقین سے ہے اعتقاد سے ہے ان میں سے پہلی بات سورہ اشرف آیت نمبر پانچ اور چھ میں اللہ کریم نے وہ بیان کی ہے نگاہیں قرآن پاک کے الفاظ پہ جب آئیے اللہ مالک نے فرمایا فَإنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، الْعُسْرِ يُسْرًا جگہ مل گئی وہ بھی ہے شکریہ بیٹا خواتین کے پاس قرآن پاک ہے کسی بچے کو بھیجو اور ان کو کہو کہ ساتھ ساتھ ہے چھوٹے بچے کو. توجہ فرمائیے فعن الفاظ پہ نگاہ جمائیے فعنا مل یقیناً ہر تنگی کے ساتھ عظیم آسانی ہے نمع رسر یسرا یقیناً ہر تنگی کے ساتھ عظیم آسانی ہے میں آپ مصیبت کے آنے پر ٹینشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں میں آپ یہ سمجھتے ہیں جو مصیبت آ چکی اس نے جان نہیں چھوڑ یہی سب اب اب خلاصی نہیں ہے چھٹکارا نہیں ہے ایک ہے فضل الہی کا سمجھنا ایک ہے عرش والے رب کا بیان کرنا میرا سمجھنا ٹھیک ہے یہ والے رب کا بیان ٹھیک زور سے بور کیا بیان ہے پھر ترجمہ سن بس یقیناً ہر تنگی کے ساتھ عجیب آسانی ہے یقیناً ہر تنگی کے ساتھ عظیب آسانی پھر آتے ہیں پلٹتے ہیں انہیں دو آیات کے آغاز کی طرف رب کریم نے جو فرما دیا انتہائی سادہ انداز سے بھی فرمائیں ان کے فرمان میں شک و شبہ کی گنجائش ہے میرے ساتھ زور زور سے بول امن اسدک و میرا الح کی اللہ کا سے زیادہ سچا کون ہے سب امن اسدک و میر الحدیث اللہ, اللہ سے زیادہ سچا بات میں کون ہے طب کی بات ہے جبکہ اللہ تعالی کوئی بات بالکل سادہ انداز میں فرما دے اور یہ جو بات ہے یہ کیسے فرمائے دیکھیے نگاہ جمائیے بیٹا تھوڑے تھوڑے قریب ہو جا سمٹ جائیے اور دیر کے یہ تکلیف برداشت کر لیجیے آنے والے کا آپ کو ثواب ہوگا سمٹ جائیے ایک دفعہ نہ ہوگی چلا جاتا اللہ کریم نے یہ بات سادہ انداز ہی میں نہیں فرمائی بلکہ انتہائی زوردار انداز میں فرمائی نوٹ فرمائیے کہ زور کہاں کہاں سے پیدا ہوا پہلی بات فا پس بولو انقین انڈیڈ نو ڈاؤٹ سرٹنلی اللہ اکبر جب اللہ کوئی بات یقین سے فرمائے تو وہ بات کتنی سچی نمبر دو الس دو لفظ ہیں ایک الف الفام اور دوسرا عس ہر لفظ اس کا اپنا اپنا معنی ہے الرس اس سے مراد تنگی مالی تنگی صحت کی تنگی معاشرے کی تنگی ال، الف لام، اس سے کیا مراد مفصرین نے لکھا ال استغرا کیا ہے اور استغرا کیا سے مراد پس یقیناً ہر دنگی اے فض اللہی اے شکیل اے عبدالرحمان عبد, عبد اے سائے دہ سوچ کیا کیا تنگی تیرے تصور میں آ سکتی ہے جہاں تک تیرا تصور جاتا ہے جانے دے میں رب العالمین جس جس تنگی کا تو تصور کر سکتا ہے اس کے متعلق بات کر رہا ہے. کتنی باتیں ہوگی تیسری بات یوس رنگ دیکھیے رنگ دو زبریں ہیں کہ نہیں جی اس کو کہتے ہیں تنوین دو زبریں دو زیرے دو پیشیں عربی میں ان کے فوائد ہیں اور ایک فائدہ ہے تنقیر و اور معنی کیا ہے یقیناً ہر تنگی کے ساتھ کیا ترجمہ ہے آسانی نامکمل ترجمہ یقیناً <مکی> ہر تنگی کے ساتھ عظیم آسانی بات <مکی> <مکی> سمجھ میں آ گئی <مکی> اور <مکی> جس آسانی کو ساری کائنات سے بڑے اللہ عظیم قرار دے رہے ہیں وہ عظیم ہوگی بڑی ہوگی میرے حساب سے یا ان کی شان کے مطابق چوتھی بات اور کرو دیکھو ڈھونڈو کیا ہے چوتھی بات شیخ غلام دھیان کرو ان یقیناً ساتھ ہر تنگی کے عظیم آسانی تنگی آسانی اس کے ساتھ ہوتی ہے یا بعد ہوتی ہے رات دن کے بعد ہے یا دن کے ساتھ بیماری صحت دونوں ساتھ ساتھ ہیں یا ایک دوسرے کے بعد اور اللہ تعالی کو بات کہنا نہیں آتا تھا بات نہیں کہا کیا کہا ہے ہےفسرین کی رب, رب رحمتیں کریں انہوں نے لکھا مراد یہ ہے اللہ تعالی بہتر جانے پڑھنے والے اے سننے والے اے مصیبت کے ستائے ہوئے اے غموں کے مارے ہوئے ظلم و ستم کی چکی میں پیسے ہوئے سن میں رب العالمین یہ فرما رہا ہوں کہ تنگی کے بعد نہیں تنگی کے ساتھ آسانی اور اس سے مراد کیا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی کی تعبیر سے مقصود یہ ہے کہ میں رب العالمین نے ہر تنگی کے بعد آسانی اتنی جلد اتنی جلدی رکھی ہے کہ میں رب رحمٰن رحیم اس کو بعد کی بجائے ساتھ کہہ رہا ہوں تو جو اب ساتھ والی بات بعد میں ہو رہی ہے یہ فضل ال کی نازائکی کی وجہ سے یہ مصیبت کے مارے کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے وگرنا میں رب العالمین تو اپنے بندوں پہ شفقت کرتے ہوئے پہلے سے یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ تنگی کے بعد آسانی اس قدر قریب ہے کہ میں رب العالمین اس تنگی کے ساتھ آسانی قرار دے رہا ہوں. کتنی باتیں ہو گئی پانچویں بات, پانچ بات. دیکھیے دوسری آج کیا ہے الْعُسْرِ وہی جملہ ہے یا کوئی اور ہے صرف فے نہیں باقی سارا جملہ ہو تو پہلے کتنی باتیں تھیں اور اب کتنی ہوگی چار مزید ہوگی چار پہلے دوسرے جملے میں کتنی ہے تو کم ہے آٹھ ہو گئی نو بات الرس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بولو الرس اس پر الف فلام ہے کہ نہیں بولو <تصفيق> اینک دوں یا نظر آ رہا <تصفيق> اور اس پر علی فلام ہے کہ نہیں <تصفيق> پر ہے اور <تصفيق> پر <تصفيق> فسرین لکھتے ہیں فائدہ یہ ہے اگر دو جملوں کا تکرار ہو ایک جملہ اس کو دوہرایا جائے تو جو لفظ پہلے جملے میں دوسرے جملے میں اس پر الفام ہو اس میں معرفہ ہو پراپر نون ہو تو دونوں جگہ ایک ہوتا ہے اور جو لفظ دونوں جگہ نکیلا ہو تو وہ چیز ایک نہیں دو ہوتی ہے شاید بات کچھ مشکل ہے لیکن ان ابھی آسان ہوگی یقیناً ہر تنگی اس کے ساتھ عظیم آسانی ہے یقیناً ہر تنگی وہی جو پہلے تھے اس کے ساتھ عظیم آسانی ہے دوسری پہلی آسانی نہیں کیا خلاصہ نکلا نوی بات کا کہ اللہ پاک انسانیت کو آگاہ کر رہے ہیں میں رب العالمین میرے ہاں سنت میرے ہاں طریقہ میرے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ میں رب العالمین نے ہر آنے والی ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں رکھی اگر میں مصیبت کا مارا ہوا میرا کوئی بہن میری کوئی بیٹی غم کی ستائی ہوئی اللہ کی توفیق سے اپنے اندر یہ عقیدہ پیدا کر لے ٹینشن آئے بات سمجھ میں آ رہی, آ رہی ہے میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹو بار بار اس عقیدہ کو دوہراتے رہنا اپنے لیے اپنے کنبے کے لیے اللہ کرے کہ یہ عقیدہ میرے اور آپ کے سینے پر ثبت ہو جائے آئیے اللہ والے فاروق اعظم ان, ان کے حوالے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے امام مالک نے یہ واقعہ روایت کیا موتا امام مالک میں شامی سیکٹر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سپاہ سالاری میں لشکر اسلام رومیوں سے بڑھ برسرے بیکار تھا اور رومی اس وقت کی لوگوں کی نگاہ میں بہت بڑی قوت آج کی لوگوں کی میں سپر پاور تھے حضرت امو رضی اللہ تعالی اللہ ان نے فاروق آگم کو ایک چٹھی لکھی اس چٹھی میں لکھا کہ رومیوں کی بہت بڑی تعداد جمع تھی اور مسلمانوں کا لشکر ان کے مقابلے کے لیے کافی ہے جناب فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب میں حضرت ابو ابیجا کو جو چٹھی روانہ فرمائی امت کی خوش نصیبی کہ آج بھی اس کے الفاظ موتا امام مالک نے محفوظ ہے فرماتے ہیں اما باد فا دے اب دم گلی با دہ فرجو مومن بندے پہ کوئی سختی بھی آئے تو اللہ تعالی نے اس کے بعد فرج رکھا ہے وہ مصیبت چھٹ جائے گی اور اس کے بعد کیا فرمایا وَإنَّهُ توجہ فرمائی اور یقینا کبھی بھی ایک تنگی میرے بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں یہ پہلے نقطے کا خلاصہ ہے نچوڑ ہے وہ ان نہ ہو سرون یوسر اور یقیناً کبھی بھی ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب بولو زور سے اللہ پاک نے فاروق آدم کی سمجھ اللہ اکبر کہ جب اللہ کریم نے ہر تنگی کے ساتھ دو آسانیاں رکھی ہیں تو پھر ایک تنگی اللہ کی طرف سے پہلے سے مقرر کردہ دو آسانیوں پہ غالب آئے تو کیسے آئے سبق میرے اور آپ کے لیے اللہ کے فتو کرم سے ٹینشن سے نجات پائی اس بارے میں مزید بات بھی ہے لیکن اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آئیے ٹینشن کے خاتمے کے لیے یقین کرنے والے سمجھنے والی دوسری بات سنتے ہیں سورہ الحج نکالیے آج نمبر چھپن صفحہ نمبر دو سو پینسٹھ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا واقعہ ذکر فرمایا فرشتے آئے بچے کی بشارت دی انہوں نے بشارت پہ تعجب کیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا فرشتوں نے کہا ہم نے حق سچ بشارت دی ہے آپ نا امید نہ ہو جائیے اب اس کے بعد حلی الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا اور وہ ہمارا آج کا سبق نمبر بولو دو اور اللہ پاک نے اپنے خلیب کی اس بات کو ہمیشہ کے لیے امت اسلام اور پوری انسانیت کے لیے محفوظ کر دیا کیا فرمایا وہ یکبی سب پڑھو میں یک رحمت ربی ہی اور نہیں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوتے مگر کرو ترجمہ بات کڑوی ہے لیکن میرے راب سب کے لئے اور اس لیے ہے کہ اللہ مجھے گمراہوں سے بچا لے آپ کو بچا لے جب میں آنے والے دکھ کی وجہ سے آنے والی مصیبت کی وجہ سے مالی ہو جسمانی ہو خانگی ہو سماجی ہو جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں کہ جی بولو <تصفح> مایوس ہو کے کیا کیا نقصان کرتے ہیں اس کا دھومی پتہ ہی ہے بیماریاں شوگر بلڈ پریشر پکڑنا پکڑنا میری نالی نہ پھٹ جائے کبھی چھاتی پہ ہاتھ رکھتے ہیں ہوتا ہے ایسے کہ نہیں जी, जी. اور سارے لوگ ڈراما نہیں کرتے से. تو آپ کہتا تکلیف ہوتی ہے ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے تکلیفیں ہیں یہ بھی تکلیفیں ہیں لیکن جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے ایسے بندے کو وہ بہت سخت وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے بولو یہ مایوس ہونے والا بندہ کون ہے بولتے نا خاص رت دنیا صحت بھی برباد کی ایمان رہ گیا کدھر جا رہے ہیں اپنی روٹیاں ڈبو رہے ہیں یا باقی رکھ رہے ہیں بیڑا گر کرنے میں کچھ کسر چھوڑتے ہیں میرے بھائی ہو بیٹو بیٹی یہ قرآن یہ سنت میری اور آپ کی خیر چھوڑ دیجیے یہ میری اور آپ کی خیر کے لیے یہ مجھے آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے بدبختوں نے ہمیں سمجھا او دین بڑا تنگ ہماری بیٹیوں کو یہی سبق پڑھا جاتا وہ ساتھ منہ بناتے ہیں اللہ ان کے منہ کو ویسے ہی کر مارے ہی جائیں بدبخت دین میری آپ کی خیر کے لیے ہے میری بیٹیوں میری بیگم میری بیٹوں میری نسوں کی خیر ہے دیکھو کیسی بات سمجھائی جا رہی مایوس نہیں ہونا جسمانی دنیاوی نقصان وہ تو ہے ہی ہیں اور کیا ہے گمراہ ہو جاؤ گے جب گمراہ ہوں گے تو ایمان کے درج آئے گا اسلام کے درج آئے گا جنت کا وارث بنے گا یا دو دخ میں پھینکا جائے ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے امید وہ ہو جو گمراہ ہو کیوں فرمان ان کے فرمان میں مبالغہ ہے بس خطابت کا جوش ہے نہیں آئیے میرے ساتھ بات کو اللہ کی توفیق سے سمجھیے بعض علماء نے بیان کیا یہ جو گمراہی کا حکم ابراہیم علیہ السلام نے لگایا اس کے تین اسباب پہلا سبب یہ ہے گمراہ ہونے والا, مایوس ہونے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں جس کرب و ابتدا میں مبتلا ہوں میں جس مصیبت میں پھنسا ہوں جس مشکل کے بھور میں آ چکا ہوں ارشوال رب کو اس کی خبر نہیں یہ سمجھنے والا گمراہ ہے یا حداد آخر لا بچا لا بچا بیڑا بیگر کر رہے ہیں اور ایمان و اسلام سے بھی چھٹی کر رہے ہیں پہلی بات اس گمراہ ہونے کے سبق کے طور پر یہ ہے وہ سمجھتا کیا ہے میرے اللہ کو میرا پتہ ہے نمبر دو اگر پتہ ہے تو وہ اللہ ایسے ہیں کہ اس مصیبت کے مقابلے میں کمزور ہے وہ اس مصیبت کو دور ہی نہیں کر سک میرے بچے میری بیگم میرا خامن میرا داماد میرا بہنوئی میرا پارٹنر میرا سادہ میرا فلاں میرا علمان میرا مدیر میرا اس کے سامنے اللہ کی چلتی رہی اللہ قادر ہی ہے یہ سمجھنے والا بچے گا یا مارا جائے لوگوں کیا میں آپ اسی مارے جانے والوں کی لائن پہ نہیں چل رہے توبہ کرو کہنے سننے کا مقصد اپنے اور آپ کے لیے اپنے اپنے گروانوں میں جھانکنا ہے اپنے آئنوں میں اپنے غلط عقیدوں اور تصورات کو سامنے لا کے درست کرنا ہے انشاءاللہ تو پہلی بات گمراہ ہونے کا سبب کیا ٹھہری پتہ ہی نہیں بڑا جرم ہے اللہ کہیں میں غیب کی باتیں جانتا ہوں سینے کے چھپے ہوئے رازوں سے جانتا ہوں جو ہو چکا اس سے آگاہ ہوں جو ہو رہا ہے اس سے باخبر ہوں جو ہوگا اس سے آشنا ہوں اور یہ بدبخت اور اللہ نہ کرے کہ میں آپ بدمخت اور معاف کیجیے لوگوں کی اکثریت بدبخت کیا سمجھ رہا ہے نمبر دو پتا ہے تو پتا ہونے کے باوجود مصیبت کا مقابلہ کرنے کی مصیبت کو دور کرنے کی مصیبت کو ہٹانے کی اس میں طاقت یہ کفر ہے یا اس سے کم درجے کی بات اور تیسری بات انہیں پتا تو ہے اور قوت بھی ہے بات کہہ رہا ہوں غلط بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے میرے یا کسی کے دل میں جو بات ہو پتا ہے قادر بھی ہے لیکن ظالب ہے بےرحم ہے انہیں اپنے بندے پہ ترس اور شفقت ہی شکتی تو یہ تیسری بات اس کا عقیدہ رکھنے والا وہ کون ہے جی اللہ نہ کرے کہ آج تک ہم ایسے ہی اللہ معاف کر اللہ معاف کر دیں یا اللہ معاف کر دو تو آج کا ٹینشن سے مجات پانے کے لیے یقین اور عقیدے کے حوالے سے دوسرا دکھا کیا ٹھہرا مایوسی اس کو اپنے کریم کریم پھٹکنے کی بات تو یہ ہم پانی دے دے کے مایوسی کے درخت کی پرورش کریں کہاں کہاں کی احمقانہ باتیں سوچ سوچ کے مایوس, مایوسی کے گڑے نہیں مایوسی کے سمندر اپنے لیے تیار اس بارے میں اور بات بھی ہے لیکن اسی پہ اکتفا کرتے آئیے عمل کے حوالے سے دو نسخے اذان کتنے بجے ہوتی ہے دس منٹ باقی بس وہ دونوں باتیں انتہائی اختصار سے اللہ نے چاہا تو تفصیل ہو جائے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پیغام ٹوٹا پھوٹا شاید اللہ اسی کی برکت سے کہنے اور سننے والوں پہ رحم کرنا عمل کے ٹینشن سے بچنے کے لیے عمل کے حوالے سے دو باتیں پہلی بات چھوڑنے کی ہے اور اس بات کے سننے سے پہلے سورہ اشورہ آیت نمبر تیس نکالی سب نمبر 486 ہے سکس ہے میں سب پڑھی بت ماشاء اللہ لمبا روزہ رکھتے ہیں اونچی ہی پڑھو اسی طرح بیماری مالی نقصان بچا ہر چیز کوئی نہ اللہ کریم نے اس کا جو سبب بتلایا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اللہ محفوظ رکھے بیمار ہوں وہ کہے بھائی تمہاری بیماری کا یہ سبب ہے بیٹی آپ کی بیماری اس وجہ سے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے جی تو جو سبب اللہ کریم میری اور آپ کی مصیبت کا بتلا ہے اسے مانا جائے گا یا چھوڑا جائے گا اب نگاہ جمعی جمائی آیت پر وماسابق اور جو پہنچے تمہیں مصیبت کوئی, کوئی مصیبت مصیبت دیکھ رہے ہیں اس میں بیان کرتے جائیں اس صبح کو جس جس مصیبت کا نام لیں گے وہ اس میں داخل ہے اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچے کیوں پہنچتی ہے فا ماں آج پر دیکھیے پر دیکھیے فابے ماں کا سبت آئی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہے کوئی کہانی نہیں اللہ پاک نے سب کا معاملہ واضح کر دی. اور جو کوئی مصیبت تم ہے پہنچے تم سے کون مراد ہے؟ فضل غلام اللہ شکیم بھائی جان صاحب کیوں پہنچی ہے ابی ماں کا سبق تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے و یاف کثیر اللہ ساری تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے مصیبتیں نہیں لا رہے زیادہ تمہاری کرتوتوں سے درگزر کرو کچھ بات سمجھ لیں تو جو مصیبت جو میرا دماغ خراب کر رہی ہے میری شوگر برباد کر رہی ہے بلڈ پریشر ستیہ ناش ہو چکا ہے آساف مفلوج ہوئے جا رہے ہیں کس وجہ سے میری کرتی سے تو کیا کروں کیا کروں کہ ٹینشن جس کی وجہ سے تھی وہ وجہ ہی ختم ہو جائے ٹینشن تھی مصیبت کی وجہ سے مصیبت تھی کرتوتوں کی وجہ سے اگر کرتوتوں کی معافی ہو جائے نہ کرتوتے رہیں نہ مصیبت رہے تو ٹینشن کدھر جائے پھر مسجد میں آ کے اعلان کریں بی بی ٹینشن ادھر آؤ آئیے حبیب کریم صلی اللہ صاحب عظیم فرمان سنیے اور میں آپ اس سے تادم واپسی فائدہ اٹھائیں اور اپنی نسلوں کو بھی تحفہ دے کے جائیں حضرات آئمہ احمد ابوداؤد نسائی ابن ماجہ اور حاکم محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں نے اللہ تعالی سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی اس کے لیے تین فائدے بیان تھے اللہ ہر غم سے اس کے لیے خلاسی کی چھٹکارے کی صورت پیدا تھا یہ ٹینشن غم کی قسم میں آتا ہے یا کوئی اور چیز ہے جی کوئی اور برانڈ ہے تو نبی پاک وسلم نے کیا فرمایا گناہوں کی معافی مانگنے سے کیا ہوگا ہر غم سے کیا ہوگا جو نکلنے کی راہ پیغام چھٹکارا دوسرا فائدہ امین کل مخرجہ ہر تنویر سے ہر پھنسنے سے کہتے ہیں نا بند گلی میں آگے نہ جائے مان نہ پائے رکھ دیں نہیں آگے جاؤں پیچھے جاؤ بقو تو تب بھی خیر نے چپ رہو تو تب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ نہیں تو خیر نے چپ کریں تو سینہ پھٹ رہا کیا کرے اور ہر تنگی سے مخرج یہاں جگہ جگہ کیا مخرج ہے کیا مانج نکل اور تیسری بات و رودا کا اللہ وہاں سے رودی نے جہاں اس کا اس کے بارے میں بڑی مفسر ہوا بس ایک بات سن کے دوسری بات یہ استغفال کیا ہے پانچ سو دانے کی تصویر بنائیں استفرو استفروا استفر ہوا کرتے یہ مانا ہے. یا ایک سو ایک دانے کی یا گیارہ سو دانے کی یہ دیسی بات ہے اچھی طرح نوٹ کر لو بڑی لمبی مفسر ضروری بات ہے لیکن خلاصہ یہ ہے استغفار یہ ہے فضل الہی جو جو کرتوت کر رہا ہے اسے چھوڑ صحیح بات پکڑنا استغفار کوئی بیٹی دے پردہ ہے مردوں ایسی پوشاک پہنے رہے پہنے باسم سفر ہوا اور پھر ویسی کی ویسی استغفار ہے یا بدتمیزی دے دکھانا مقصد اپنے گناہ تھوڑے گنا چھوڑے مزید کماؤ میرا بھائی بیٹا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضفا کرنے کا جرم کرا حرام ہے یہ حرام ہے سنی بات اسکو پورے زور سے اور پھر یہ استغفار ہے جی معاف کرنا میں اپنے گناہوں میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا پہلے بڑے گناہ ہیں。یہ بدتمیزی ہے استغفار حرام کھا رہا ہے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے ہم جانتے ہیں کیا کیا کچھ کر رہا ہے استغفار یہ ہے جو میں آپ بری کر رہے ہیں اسے زور سے بولو نمبر دو اس پہ نادیم ہو جائے اگان ہو جائے تو پانچ سات منٹ بجو سے ایسا تھی پانچ سات منٹ بعد شیخ غلام اللہ کتنے منٹ بات چما دیتے ہیں دس منٹ بات ہوگی جن ساتھیوں کو دس منٹ سے زیادہ حضور کے لیے وقت چاہیے وہ جا سکتے جن کا ہے یہ جن کے دس منٹ کافی ہے وہ بیٹھے نماز درس سے بہت زیادہ ضروری ہے سو درس مل کے ایک نماز نہیں بنتی تو اس لیے کا وجود نہیں اور ان کو زیادہ اچھا یہ اچھا چلے جائے سنی بات باقی ہو پہلی بات جو کر رہا ہے وہ چھوڑ دوسری بات اس پہ نادم ہو جائے جس کا کھایا اسی کی گھرتا ہے کتا جس گھر سے کھاتا ہے ان کے ساتھ وفا کرتا ہے ان کی مانتا ہے کہ ٹی ٹیپو ٹیپو پو کرے بچہ بھی کرے تو کس طرح آتا ہے مثال اچھی نہیں ہے جہاں کھاتا ہے ان کی مانتا ہے کہ نہیں بات کرتے ہوئے جملہ مکمل کرتے ہوئے شرم آتی ہم انسان ہیں اور تیسری بات آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں اور اگر گناہ کا تعلق لوگوں سے ہو تو کیا کریں ان کے حق ادا کریں یا ان سے معافی مانگے اور اگر نہ ادا کر سکتا ہے نہ معافی لے سکتا ہے تو پھر رب سے بات کریں یا اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے طاقت ادا فرما یا ان کو اپنی طرف سے دے اور مجھے موفر جب یہ چار چیزیں بندوں کے گناہوں کے بارے میں اور تین چیزیں اللہ کے گناہوں کے بارے میں آ جائیں اللہ کے متعلق گناہوں کے بارے میں آ جائیں تو کیا ہوگا مصیبتیں رہیں گی زور سے بول رہے غم رہیں گے تنیا رہیں گی تندسی رہے گی ٹینشن بیوی بی کے درجے عمل کے حوالے سے دوسری بات اور اسی پہ بات ختم سورہ طلاق نکالی سفا نمبر پانچ سو اٹھاون آج نمبر دو اور تین ویت تاکہ مخرجا ويرضك من لا مل جگہ جی وبنی تقل پانچ سو اٹھاون صفح یا کچھ اور صفح اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے اس کے لیے کیا ہے دو باتیں بیان یج الرح مخرجا اللہ تعالی اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں بولو مخرج بنانے یہ یہاں جو انتظام کرنے والے ہیں انہوں نے مخرج بنایا ہے تو گاڑی سرکولر روڈ سے ان آبادیوں کی طرف آ سکتی ہے کہ جب عرش والے رحم مصیبتوں کی راہوں سے میرے آپ کے لیے مخرج بنا دیں گے تو مصیبتوں کی راہوں سے نہ نکل جائے اور میں یہ تقریبا یا اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے اور کیا کرتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا گمان نہیں آئیے پھر پلٹی ان دونوں آیات کی طرح ایک حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیات پڑھی اور فرمایا اگر لوگ انہیں پکڑ لیں تو ان کے ان کا پکڑنا ہی کافی ہو جائے دین اور دنیا کے اس چھوٹے سے قرآن کریم کے ٹکڑے کا پکڑنا بولو کافی اب سوال یہ ہے تکوا کیا ہے اس کے بارے میں مفصل بات ہے خلاصہ یہ ہے اپنے ان جسم کو اپنے نفس کو سر کی چوٹی سے لے کر یہاں سے قدموں تک گنا سے بچانا میں بچا رہا ہوں آپ بچا رہے تو ٹینشن یہ بھی کہاں چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی جو بخر چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا سچ سے لے کر قدموں کے اوپر تک یا نیچے تک کیا کرے اپنے آپ کو گناہ سے دور کروے بال انگریزی ہو یا یہودیوں والے ہوں یا ہندوؤں والے ہوں تکوا کیا ہے آنکھوں سے جمعرات جمعے کو کیا دیکھے کانوں سے کیا سنیں چہرے کی صورت کیا بنائے زبان سے کیا بولے دل میں کیا رکھے پیٹ میں کیا ڈالے ہاتھوں سے کیا پکڑے قدموں کے ساتھ کہاں جائے ساری باتیں تقوا میں شامل ہیں متقی وہ ہے جو جسم کے ضروری ذرے, ذرے کو کیا کرے اللہ کی نافرمندی سے بچا رہے ہیں ایک اور بات یج اللہ مخرجو اس سے کیا براد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ کرے ابن عباس جنہیں امت میں ترجمان و قرآن کا لقب دیا قرآن کے ترجمان انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی ہے جی ہے بن کل بن دنیا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے ہر کرم ہر غم سے نجات ملے متقی بنا دنیا آخرت کے ہر غم سے نجات ملی تو اب تینشن بیبی کو بیوننے کے لیے پیپر میں پھر اشتہار لیکن کون دے جو متقی بنے اور جو گناہوں میں اٹا پٹا ہو اس کو ٹینشن نہیں چھوڑے تو بات کا خلاصہ یہ ہے دنیا میں مصیبتیں تھی ہیں اور ہیں اور مصیبتوں کی وجہ سے انسان قلق اشتراک بے چینی اس میں مبتلا ہوتے ہیں اس سے محفوظ رہنے کے لیے کتاب و سنت میں بہت باتیں چار باتیں اللہ کی توفیق سے ذکر کی گئیں دو کا تعلق عقیدے سے ہے یقین سے اور ان دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی کے ساتھ دو عظیم آسانیاں رکھی ہیں اور وہ آسانیاں ہر تنگی کے اتنی قریب ہیں کہ اللہ نے انہیں بعد کی بجائے ساتھ قرار دیا لیکن ان, انسان ان آسانیوں کے پانے میں تاخیر ہے ہماری طرف سے دوسری بات عقیدے کے حوالے سے یہ ذکر کی گئی اللہ کی رحمت سے بڑی سے بڑی مصیبت آنے پر نہ امید نہیں ہونا نا امید ہونے والا یا تو اپنے اللہ کو جاہی سمجھتا ہے یا اپنے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ عاجز ہیں یا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ظالم ہے اور حقیقت یہ ہے نہ اللہ جاہر ہے نہ اللہ عاجز ہے اور نہ ہی اللہ ظالب ہے لیکن جب نا امیدی ہوگی تو بندہ گمراہوں میں شامل ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھا جس سے اللہ کریب منزاحوں کو بدوا دو باتیں ان کا تعلق عمل کے ساتھ تھا عرض کی گئی ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر گناہ اس سے معافی مانگنے والے بن جائیں اور معافی کے یہ تفصیل جو عرض کی گئی گناہوں کو چھوڑ دیں پر نادم ہو جائیں آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور اگر گناہوں کا تعلق لوگوں سے ہو ان کے حقوق کو ادا کریں یا ان سے معافی مانگیں اور اگر دونوں چیزیں ممکن نہ ہوں تو اللہ سے اتجاح کریں کہ یا اللہ اپنی طرف سے لے کے ہمارا دامن بات کر دوسری بات جس کا تعلق عمل سے ہے وہ یہ ہے ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے نفس کو جسم کے کسی حصے کو گنہگار کرنے والی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں ان شاء اللہ رحمٰن جب یہ چاروں باتیں کہنے اور سننے والے میں آ جائیں گی تو ٹینشن سے اللہ ایجاد دے دے گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے مجھے اور آپ کو ہر مصیبت سے بچائیں اور جب مصیبتیں آ جائیں ہمیں وہ باتیں کرنے کی توفیق ادا فرمائیں جن کے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں مصیبتیں دور ہو جائیں ٹینشن کے لاحق ہونے سے بچ جائیں اور اگر ٹینشن لاحق ہو جائے اللہ اس سے رجات دے دے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرمائیں مصیبتوں کو رفع کر دیں جو آ چکی ہیں وہ دور کر دیں جو آ رہی ہیں اللہ اس سے محفوظ کر دیں ہمیں بھی ہمارے بہن بھائیوں کو بھی ہماری بیٹیوں بیٹوں کو ہماری نسلوں کو ہمارے گھر والوں کو اور پوری امت کو اللہ اپنی رحمت سے ہر مصیبت پریشانی استراب سے پاک کرتے